اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکا کا مقدور ناؤ رکھتے یہاں تک کہ اللہ مقدور والا کر دے اپنی فضل سے اور تمہارے ہاتھ کی ملک بندی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو اگر ان میں کچھ بھلائی جانو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا اور مجبور نہ کرو اپن کنزوں کو بدکاری پر جب کہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دن بھی